اللهم صل على الطه والسلام صل على الطه والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد النور والله وأصحابه والصدق والصفاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين آمنوا وقاموا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائك صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام على قيا سيدي يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاه والسلام على محمد يا سيدي خاتم النبي غلا الان وقالوا يا رحمت العالمين الله مولى السلام علیکم گرو تہل و سنا تو بعد آج گانا دعا, دعا ہے رب العالمین جل مل تو ہوم ناچیر نقصانی شاطانی دنیا بھی ہر شر کامل نجات اور پناہ بخشے سلامتی ایمان دنیا تو سنبرم آئے ساتھی ہو اج المبارک جماتل مبارک ولی کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شر صدر بیان دی توفیق بخشے دوستان گرامی اللہ تبارک و تعالی دا دوست خاص دوست جنہوں ولی آخیا ہے قران حکیم فرقان مجید نے ان دے واسطے اجمالن اے بیان فرمایا کہ ایمان اور تقوی والے ولی ہوتے ہیں کیونکہ ایک گل مخت رہے اس واسطے اس دی تفصیل اج میں اور وضاحت کرنی تاکہ اللہ دے ولی دی تقریبا پہچان آسان ہو جائے پہچان تقریباً موکی گئی نہیں کیونکہ شریعت متاہر کی پہچان جو نہیں کسے اور دی صحیح صحی کی ہر صحیح اور غلط دی پہچان ہوتی ہے صرف شریعت اتارا کے نام تو جدو تھڈو مڈ دی پچھا نہیں اتنا باقی کسے دی کی آئے لیکن بزرگا نے دین دیا کتابوں اور بزرگان نے دین کی دی وچوں جو کچھ پایا ہے اس دے مطابق ولی دسنا ہے کہ کون ہوں وہ تعریف ہے اس وقت میرے سامنے ساڑے مسلمانوں دے عقیدے دی کتاب شرح العقائد آقائدوں ہے امام نصفی اور امام سعد الملت ملت ودین تفت زانی ردی اللہ تعالی نا دی کتاب شریف دے کے جو کچھ ولی کا باہر لکھا اس دی میں وضاحت کران گا تے جو قرآن اجمالن ذکر کیتا گیا وہ شرح ہو جائے گی قرآن نے تو فرمایا تھی جو ایمان لائیں اور پرہیزگار منتقل اس کتاب شریف چا ساڈے عقیدہ اڑی کتاب وچ ایمان والی کتاب وچ اس دی وضاحت کوئی کھڑی کہ ولی کون ہوندا ہے لکھا ہے هو ول عارف باللہ تعالی و صفات ہی بحسب ما یمکنو المواضب الطواط المجانب انل معاصی حتل محر دو المر دو انل ان حما کے فلزات ترجمہ اے وے ولی ہوں اللہ تعالی اور اس دیاں صفتہ نو پہچانن والا جتنا کہ اس دے کول ممکن ہے یعنی بقدر امکان جنہ بند ممکن ہے مولا دی پہچان اتنا ایک اللہ تعالی اور اسفتوں پہچان والا ہواجب اللہ تا آل ات اللہ تعالی دی فرما برداری دے ہمیشہ پکا رہا ہوا سی اللہ تعالی دیا نا فرمانیا تو بچن والا ہوئے الموہرے دو انل انہا کے فل لذا وشا ہا تے خاہ شات ڈب جان تو اراض کرا ہولی کا مانا ساڈے عقید دیاں کتاباں لکھا ہے تین بلکہ چار اوندیاں خاص دسیا گئیاں نے پہچان پہلی دسی گئی ہے اللہ نو اللہ تعالا اور اسفتوں جانے دوسرا دسیا گیا ہے کہ اللہ تعالی دی فرما برداری ہمیشہ تمیشہ کام رہا دو تیسرا دسیا گیا ہے کہ اللہ تعالی دیاں نا فرمانیاں تو پوری پرہیز کرا ہو چوتھا دسیا گیا ہے کہ آم جائز تے خواہشات دے وچ انہیں حماق کرا نہ ہو ڈبن والا نہ ہوہیز کرے نہ جائز کے بعد کی گل ہے نا تھڈو جائد جہے کام ہیں لزت جائز لزت خواہشات بھی پرہیز کریں وہ اللہ کا بلی ہوں ہوں چار چیزاں بیان چما چواں وکری بخری ونت کروں گی پہلو دسیا گیا کہ اللہ تعالی اور اس دیاں شفتان دی مارفت رکھنا ہوئے. اللہ کی مارفت رکھتا دی سفت مارفت تے پہچان ہوالا دیاں سفت اسمائے مبارکہ میش بہا اللہ تعالی دا ولی اللہ تعالی دفتوں دی پہچان رکھد مثلا مولا تالا دی صفت رحمان ہے اس میں رحمان ہے ان پتا ہوں دا ہے کہ رحمان ہے تو کس طرح ہے غفورے تے نافع نافے نفع دین دا جو کچھ کسے کسی کسے تو فائدہ پیا پہنچ ہے اے رب سونے دے اس میں نہ اظہار ہے دور نقصان پہنچانے والا جو نقصان کسے نو پہنچ دا حقیقت ہے حقیقت مولا تالا کی طرفوں ہوں گا. کسے نو کیتی دی سزا ملتی ہے کسے دا درجہ بلند ہوتا گرے مولا تالا دیا سفت کہارے جبارے سمت بے, بے پرواہ فے دار گفور اے رحمان رحیم ستارے مسور مہمے نے نے اللہ تعالی دیا سفا کمال نے انہ سفتوں دی رب کا بلی سہی پہچان رکھتا ہے اور سنو جس بندے نو مولا تالا دیا صفتان تے اس ذات کی مارفت آنی ہے نا لازمی نتیجہ یہ ہونا کہ اللہ تبارک و تالا تو ڈرنا تے رب تالا خوف اور خشیت اس دل چاہے گا نا کہ گھنٹیاں چوبی گھنٹے لمحہ مولا تالا خوف تو خالی نہیں گزارے گا جس بندے نو نب دفتوں دی پہچان آ جی ہاں مولا تالا قرآن فرمایا ہے فرمایا انما اللہ من عباد فرمایا بس اللہ تو نال اس دے نال دردے نے صرف اور صرف اولا کون دردے نے اتے اولا ما تو مراد اے خالی کتابہ نو جانا والے نہیں رب کے نو جانا والے نہیں خود رب نانے آل مراد میں تمام تفصیلان والیا لکھا ال اولا ما بلا ہے واب ہی سفا تھی ہی فرمایا اللہ ڈردے نے صرف او جڑے اللہ جانتے ہیں جڑے اللہ سفتوں دے ہیں او اللہ تو ڈرد رب کے حکم تسلیا جانا میرے رنگے صحیح ہیں ہیں صحیح نو ج مسے آج تو خیر کچھ نہ کچھ رہ گئے نے پہلا علم ہوں سن جس بھی سارے جانتے سن لیکن ایک مسل جاننے کہ رب دے احکام کینے حکم مسلے کینے ایک کہ رب سونے نو ناننا اندج بڑا فرق ہے مسل خالی جانے تو رب دا پتا نہ نہ ہو سفتوں شانہ نو عزمت اللہ تو بے خوف رکھے گا اور سدے وگوں تنہوں غافل نظر آئے گا جنہوں رب دا پتا ہی ہر وقت مولا کائنات دی یاد اور خوف دے دن نظر آئے گا بولو سبہر اللہ سمجھنا خشیت نہ ہوئے رب تالا دا خوف نہیں غفلتے چے اللہ تعالی دی خشیت نہیں او دی عدمت اور جلال دا خوف دل اثرات راہر جسم نہیں کھیڈ تماشے تاہو لا مسروف لگتا ہے دنیا دے وکرت مسروف لگتا ہے سمجھ رب ن نہیں جانتا رب دی ہوش رہ جانی سی پھر ہوش کا سی ہاں تے کئی بار مڑ مولا تالا کا خوف ان دے اندر گلبا کر نا کہ اللہ دے فقیر لوگ پھر کئی کئی سال کسی شہی ہوش نہیں ری صرف اللہ دے ہوش اسی یاد د اسے دی بے نیا تصور چی گم ہو جی وار خوف کا غلبہ اج ہو جان خشیت اور بے دے تصور کا غلبہ انج ہوں کہ انہوں ہوش نہیں رہی مڑ اپنی کسی شہر کی کئی وار انج ہوتا ہے مولا فضل فرما کڈ لوے اس مندل تو اس مقام تو ایک اور گل لے. لیکن کئی بار انہ دو اللہ تعالی دی خشیت دا گلبا ایسا دا ہے کہ ہوش ہی نہیں رہی حضور سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی نو. بابا فرید سرکار آپ فرما نے میں ایک بار رب رب کردیا جنگل بیا بان سیرا پھرنا تے سیر کردا ایک بوئے تے گیا دے بوے ایک بابا جی کھلوتے پتا لگا بہ وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی انور پوترے سن بابا جی فرما دینے جدوں میں ان دی زیارت کی تھی آپ کھلوتے ہوئے سن سلام دعا ہوئی میں نے فرما دے فرید چالی سال ہو گئے اسی طرح رب دی بے نیازی دے تصورت کھلوتا رب سونے دی بے پرواہی دے تصور دے اندر اس طرح چالیس سال ہو گئے کلوتیا ہوش ہی کوئی نہیں کسے شاید ہوں. اج تگہ جی فرمایا ایک دن ایسا ہویا ہے ایک دن ایسا ہویا ہے باروں بھیدہ بکریاں چار دی بی بی دی آواز میرے وچ بئی سی نفس نے خواہش کی تی جا کے ویخندے سی ویخندے ارادے دے نال میں قدم غار دے بوہتے رکھے آوے ادھروں مولا تعالیٰ دی طرفوں ندا آئیے جڑا ساڑے غیر والدھیان کر دے اور ساری دے قریب نہیں رہ سکتا سڈے نےڑے نہیں ہو سکتا اور سڈے تو دور ہی رہے گا اے فرید اے ندا میرے پی فورن جڑا قدم کار دے بوہے تے تکھیا سی پتھر چکیا وے اس قدم نو کٹ ماریا وے جڑا قدم مولا تالا دی مرضی دے خلاف اٹھ گیا قدم ہی نہ رہے آ ویخ لائے پیر کٹی کھلاواں معلوم ہویا جنہوں مولا تالا کا پتا لگ جاندے کبھی مولا تالا دو رب سونے تو غافل ہو سکدا نہیں توجو نال <سنسي> <سنسي> بول سبحاؤ اللہ, اللہ, اللہ تعالی دیاں سفتان دی معرفت جے آ گی رب سونے دی عظمت دا خوف آئے گا کدی وہ اداب کا خوف دل گزرے گا قدی دی عظمت عزمت جلال دا خوف آئے گا کدی بے بےپرواہی دا خوف آئے گا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 جے خالی رب دیا رب سونے دے آحکام نو جانے حلال حرام دے مسئلے جانے ہجی او غافل ہو سکا رب نو جانے گا او کدی غافل نہیں ہو سکتا جن رب دی پہچان کر لیے مولا کی پہچان چیر نہیں آب دفتوں کی مارفت نہیں جنہ چیر, جن چیر کوئی رب دے ربن والا بندہ نگاہ نہ فرما چیر یہ فیض دل چی نہ آئے توجہ فرما اللہ دی بے پرواہی دا بے نیازی دا جدو تصور دل پہ انہیں پاک جانے اللہ دے فقیر دی نگاہ نالو پاک جان دائی پھر رب وحدہ لا شریک مولا دی مارفہ تارا بندہ ایک تے رب سونے دا خوف رکھ دائی دوسرا اللہ وحدہ لا شریک تو اللہ کسے دا خوف رکھ دا نہیں خوف رکھ क्यों इस वास्ते जदों रब की पहचान हो जाए फिर रब तो सिवा कोई शह दिस नहीं। सिवा रब तो कुछ नहीं दिस क्यों इस वास्ते हकीकत रब तो सिवा है ही कख नहीं तवज्जो नहीं अल्लाह तो सिवा हकीकत कोई शह नहीं सुनो सिवा हो ج کوئی شا اپنا وجود آپ رکھنی وجود اس مولا دے, دے رکھ بنا کن دے کا دے دے رکھا ہوا یلوم ہوا کوئی شہ رب تو سوا نہیں ہر شاید مولا د جدو رب تو سوا کوئی شہ نہیں اللہ کا فکیر مڑ کے دے تو ڈرے جنہیں رب نشان لیا وے. او پھر ڈرا کسی شہ ہو تو نہیں ڈرے گا توجہ فرما سد کے جا تاں کر کے دسیا گیا کہ اللہ دیا سفتوں جانے رب سونے کی ذات کی مارفت آئے ادھر ویخنا توجہ فرما تھوڑا جا را دے کھولا کھول چھوڑا جو کچھ کائنات اللہ کا فیل فیل ہے یہ سارا جو کارخانہ پہ ہے یہ کہل ہے اللہ کا فیل نکلنے نا تو سفتوں کا پتا لگنا سفتوں کا پتا تے پھر ذات کی خبر لگ کہ کوئی ہے زادتے ہو دی غیب بل گائے بنا ذات دی دستی نہیں سان تو سامنے سارے سامنے تو انہانہ ہی ہے نا صرف جنعتوں پہ واؤد اپنیا کار گلیاں لہر پیا فرما ہوں اس خدائی کو مہنگا تے پتہ لگتا ہے کہ جڑا اسلو آئی بڑا ہی علم آ رہا ہے بڑ علم جارا کیون بنا یہ مطلب ہے او ہر شہر زرے, زرے ناندہ لا محدود ہے اس لا محدود علم کائنات نے اپنی اس خدائی کو چلایا ہوا بنایا ہوا ہوں خدائی فیل ویخیا رب کی سفر علم سمجھ آ گئی اسے خدائی نیا تصویر ویخ شکل سورت پکھا ویخ کنج گئی گاڑی ویخ کنج دیورت ویخ کنج دی جانور ویخ کنج دی ہر وقت ایک نو تو نو صورت بنتی پئی ہے سڈے سامنے پتا لگتا بنا وا مسور سفت مسوری سمجھ آئی اسے کینیا ہر کام یہو جہن پیا جاسا خلل نہیں تو دسدا نہیں خلل آسمان چ نگاہ مارو زمین مارو ہر شاید اپنے تھان ٹکانے تین رب رکھی ہوئی اکھ ویخ اپنی ہر شہ ویخ اپنی ویخ کینات دی ویخ انفرس ویخ تینو دسے گی دسا گیا کہ بنا ملا ایک مت رکھد حکیم حکیم اندر نے ایسا کم کرے جس خلل نہ ہو بولو بولو سبحان آل اللہ جس خل نہ ہوتا لگتا خدائی ویخد بنا حکیم ایک حکمت رب کی سفت پھر اسے خدائی نا پتا لگنا یار کوئی شاہ بن رہی ہے کوئی شاہ مک رہی ہے کوئی شاہ ختم پہ ہے کوئی شاہ فنا بکاج پہ ہوتی یہ سارا سلسلہ جو چل ہے این وقت دن تر جا جن مرضی طاقت والا اے دا اور ایک قائم ہے ہر شہر اپنے اپنی, اپنی تھان سے اتوں پتا لگتا ہے پوری قدرت آر <تصح> بائی پوری قدرت والا جڑا یہ ہے ہوں قدرت دا بھی پتہ لگ گیا <تصح> نہ لگا قدرت دا بھی پتہ لگ گیا مولا تعنات است آخیا جب کا شیشا کی شیشہ ویخو نا کہ جی اگے کرو گے ان کا اکس نظر آئے گا کینات رب دا شیشا ہے یہ ویخو نا گور نال مولا تالا دیا سفتوں دا اکس سامنے نظر اللہ توجہ نہیں فرمائی <تصفيق> جدو ہر شناط لا شریک مولا دیا نو ظاہر پہ کر تے سفتان دا بیان پہ کر دیے اپنی زبان نار تو پتا چلیا کی رب یہ ویکھیا پتہ لگا اس دیاں صفتان دا تے سفتوں دا پتہ لگا تے پھر پتہ لگا جن سفت نے او ہے جڑا ان ظاہر کی رب سونے کی ذات کا تصبرک آ گیا ہن اے نہیں آخ گے بھی ہے کنج کا توجہ نہیں فرمائی کجنا نہیں آخ سکنگے اس واسطے کہ نہیں سرفے سامنے سفتوں دا خاکہ آیا ہوں اللہ دا ولی جی رب دی پہچان کردہ نا اللہ ان سفت دی پہچان ہو دی. رب دیاں سفتوں دے دل چاہیے نو ہر وقت ویخد کا ویخ کے اپنے مولا کا دیدار ہی کردا را صد کے جاواں خدا دے بندے آ تاں کر کے تاں کر کے اللہ دے ولی دے دل وچوں کسے شہر دا خوف نہیں راندا دل وچوں خوف نکل جاندا وے اللہ تعالی تहां فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جدے دل توجہ فرمانا جدو خوف دل نہیں نہیں گا کسے غیر دا? ماں اللہ دا خوف نہیں ہونا ایک رب سمجھ جو آ گئی مارفت رب سونے دی آگئی پہچان آ جدو خوف نہیں ہوئے گا کسے غیر دا? اونے حق آخنا بھی ہے حق چلنا بھی ہے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 توجہ نال بول سبحان اللہ سونے رب دی پہچان آ جائے کلا شیر خدا دا، دنیا ٹکڑ کھا جہ نہیں کرتا کیونکہ غیر وی وہ نفع نقصان صرف ایک مولا دے ہاتھ ویکھ د نہ کسی ہوئی سارا زمانہ دی برائی بیان کرے فرق نہیں پہ الٹا خوش ہوں سارا زمانہ وہ کرے کرو ماسا بدا بد نہیں وہ پتہ ہے انہ دیا تاریفوں میں نہیں بدنا اس وداو والے ودنا وے گٹاوے کوئی بدا نہیں سکتا وہ ودا کوئی گٹا نہیں سکتا کر کے اللہ دا فقیر پورے زمانے خدا دی قسم کر کے آنا برادری کی اپنے کی غیر کی حکمران کی دنیا دیا ساریاں طاقت نے لال تک کر لے بیٹھنا جب مولا دی مارفت دل چی کر کے کلندر اقبال فرما دے چڑھتی ہے جب فخر کی شان پہ تے گے خدی چڑھتی ہے جب فخر کی شان پہ تے خودی خدی سپاہ ہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ دوسرے مقام تو اقبال فرماندہ سناوا بجے مقام ت اقبال ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کی خدی جس کے جوانوں کی خودی فولاد واہ وے واہ اللہ جنال بول سب اللہ اکبال فرماندہ جانا جس قوم نوں جس قوم سولاد وگوں پہچان مل جان من آر فنف سہو فقد آرا فرب جنوں اپنا پتا لگ جائے اپنی مارفت آ جائے اپنیا سفتوں تو رب کی سفتانوں پہچان لینا رب سونے بندے یہ جوڑیا بندے نو رب جوڑیا یہ بندے نو اگر اپنی سفتان دی تمیز آ جائے مولا دی معرفت آ دی دیاں سفتان دا پتا لگ جان دا جے خدا دے بندے آ توجہ فرما رب واہ دا شریق مولا جنو اپنے ذات اپنی تے اپ اس بندے اس دی افسری مارفت آ تا فرما چھوڑ دے تے مارفت ہو جاوے فولا دانگو خود آ جاوے اپنی اپنے رب کی مارفت خود شناسی خدا سناسی دولت مل جاوے اکمال مال پھر اس قوم دمانہ تلوار کیسل دی لوڑ نہیں راندی ران اللہ دا فقیر اصل تو بغیر ہی خدا ایک کے نہ ساری دنیا تے غالب ہو جانا وے راجی دیا بول سبحان اللہ کام کو اس کام کو شمشیر کی حادت نہیں رہتی اس کام کو شمشیر کی حادت نہیں رہتی او جس کے جوانوں کی خودی Oh, جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد ل... سر کے توجہ فرما رب سونے دی مرفت آ جائے اے نتیجے ضرور نکل دے خوف ہے رب سونے دی ہے جلال عظمت دا خوف جان چڑی نہیں چوبی گھنٹے ستیا جاگ دیا اس دی عظمت دے جلال دے کے کدی بے ہوش ہو کدی ہوش آ کدی کوئی کیفیت بن جاندی کدی کوئی بن جاندی ہے اے لالمی نتیجہ غیر دا خوف نہیں روے گا دنیا دا خوف نہیں روے گا ہونا نہ ہونا دنیا کا برابر ہو جانا وہی نگاہ درد جن مار فتو دے مر مولا سونے دی دیا اور سن سدکے جا پھر لالمی نتیجہ یہ بھی نکل گئی اللہ تو سوا کسے دی حب نہیں رہی کسے دی محبت نہیں رہی جب رب دا پتا لگ جاوے پھر حب حب کے دی رہ جاوے توجہ ہوگ دی روے ہوں میں تین سمجھانا ایمان نال دس ایک پاسے حضرت یوسف کھلے ہو پاسے تے ہوں جنے حضرت یوسف نیکنا وہ کسی ہوگا رہنا بر بھائی سونے یہ بڑائی مخلوق حضرت یوسف ویخ آسے ہوگا نہیں بنتا رب ویکھا کسی اور جانا ہے سمجھو نہیں سر حضرت یوسف رب مخلوق کاب کے مقدس ہے ان دی بڑی تصویر ویکھے تے باقیاں تو ہوش اڈ جاوے اڈ گئی سی کہ نہیں وہ بیبیا اپنی ہوش ہی اڈ گئی تے ہاتھ کٹی بیٹھیا اے بھی ہوش نہیں رہی یہ بھی نہیں رہی ہوش گل سمجھی جی. یہ ہوش نہیں رہی کہ سڈے ہاتھ چ سیب چھریے ہاتھ تھے. سیب بھی گیا ہاتھ بھی گیا ہوش نہیں رہی آپ کی وہ یوسف پیگمبر تکے ہوش نہ رہے آپ دا پیار آنا جدو آپ دی ہوش رہے تے جدو ہوش نہیں پیار سواہ آنا آپ دی ہوں خبر ہی نہیں تے سامنے اس مولا دا جلوہ دا سفت کسے اور جو گرد ایمان ایماندار توجہ نال بول سبھا اللہ وہ دل ہور دی کسی صرف ادھر بے شفقت رہ دی شفقت میرے پاک محبوب نے فرمایا توجہ نہیں فرمایا میرے پاک محبوب نے فرمایا لو کن تو مت رن خلیلن لت خت تو آبا خلیلا اگر میں کسی نلیل بنا دا تو ابو بکر خلیل بنا دا خلیل خلت تو خلت مان ایسی محبت جڑی دل دے دان کر جائے تو واسا نہ چل سما جائے یہ ہوں خلت نبی پاک فرماندے نے اگر میں انج کا محبوب بنانا ہوں دا ابو بکر بنا پر مایا اکوت اسلامی ہے کہ اسلام والا میرا برا ہے کی مطلب محبوب دس ہے میرے دل میرے رب تو سوا کسے کسی توجہ نہیں فرمائی شفقت رہ گئی ہوب صرف ہو دی یہ اللہ کا فکیری مجبور ہوں وہ کسی ہوں دل نہیں رب دے حکم تے تزم دے نال دنیا دے نال شفکا کرد محبت کا اظہار کرد لیکن حب صرف ایک بھی ہوں جی آخو تو پاک حسین تے علی دی گل سنا وا جڑی شیخ عبدالحق محدث محدد سدیلوی رام مت اللہ لگی حضرت پاک پاک حرس نے پاک علی دی الی بہار گاہد کی تی ابو جی سان میرے نال محبت ہے فرمایا پتر کیوں نہ ہوئے تو میرا بیٹا لکھ تی جی کرے میں کیوں تیرے نال محبت نہ کرا حضرت امام حسین پھر فر سوال فرمایا فرمایا ابو جی تے دل چ ربی محبت ہے فرمایا ہاں میرا مالک وہ محبت نہ کگو بیٹا ارد کر د ابو جی عجیب گل دو محبت ایک دل چ میرا بھی لدکے جا پاک علی جواب سنیا پتر فرمایا ان دا جواب نبی دے نبو ابھی گھرانے سکدا سکتا جڑا پترا تی پاک حسین ارد کی ابو جی محبت ہو رہے شفقت ہو رہے تھے دل چ محبت صرف مولا دی شفقت سڈے بھی ہے بے. شفقت سڈے ضرور مہربانی ضرور وت خدا دے بندے ادھر ویخ رب واہدہ لاہ شریف کی مارفت آ جائے وہ بھی صرف دی دی کوئی غیر دستا ہی نہیں جی کوئی غیر اس دل در ہی نہیں صرف مولا دی ہو دیب آئی یا جتھے مولا اذن دے وے اذن دے اتے ہی ہوب آؤں وہ لیکن دی مولا عزن اجازت دے ہوب رکھ بھی جی وہ نہیں وہ بھی حقیقت مولا مثال دینا اللہ دے پاک محبوب دے نال ہوب کھڑا فر رہے کیوں فر رہے اس واسطے کہ مولا فرد کی جے سانو مولا فرماندہ اے میرا تے محبوبے لیکن تو آدھا محبوب نہیں تو سا محبتیں دلال نہیں کرنی قسم خدا دی ساڑھے واسطے نبی نال محبت حرام مر جانی سیجے مولا روک شردہ آسا مولا سونے میں اپن مولا دے محبوب نالس واسطے محبت کرنے آن ساڑھا مولا جو محبت کرنا وے۔ مولا فرما او دے نال محبت فرماو اللہ دیا بندہ ہوں حبیب خدا دی محبت رب دی محبت نو وکرا نہ سمجھی رب دا حکم رب دا, حبیب دا حکم اکو اے رب دی محبت رب دے حبیب دی محبت دے ایک فرق سمجھنا یب اللہ فوک رب اسے فرق مٹاو واسطے فرمایا اللہ کا ہاتھ دے ہاتھ کے ات سد کے جان جاتی رب ہتھ آ ہاتھی ربی پیڑ ہتیا کار فرج بکھیا توجہ ہے کوئی نہ ناجی <سوار> جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندے سدکے جا سدکے جا شیخ مجدد مجدر شیخ مجدد کے الفرسانی رضی اللہ تعالی نو آگتو باد شریف چ لکھتے ہیں فرمایا محمود حز نوی گئے خاجہ ابول حسن دے کے کول پیغام بھیجا جناب نو ملنا چاہنا آپ نے فرمایا وقت کوئی نہیں ان پیغام بھیجیا کہ حاکم دی اطاعت ال امر دی اطاعت فرد ہوں حاکم دی اطاعت فرد ہوں کدو یعنی جدوں اللہ دی مرضی دے مطابق ہو مرنا دیا کے میری چور ڈاکو ہاکم کی تاج فرمندی قرآن دی آیت لکھ دیتی محمود غز نوی رحمت اللہ نے اتی اللہ اتی ام رسول امر مل گم اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو ال امر من کم جسلانوں تلل امر نے امر والے نے کی مطلب اللہ دا حکم امر تے والے نے انہ دی اطاعت کرو یہ ہوں لکھ دن اتات آئی کھڑیاں اللہ دی رسول کی حاقم دی توجہ ہے کوئی نہ حضرت نے واپس جواب لکھیا خواجہ ابو الحسن خرکانی میں فرمایا پہلو اللہ دی اطاعت پھر رسول دی اطاعت پھر آیا کھڑا حاقم فرمایا محمود تو میں اللہ کی اتاج خوبیا وا رسول دی اطاعت دی فرصت نہیں پی ملتی تیرا تے درجہ ہی تیسرا ہے تُو تے تیسری تھان پہ ہوں یہ گل خواجہ ابول حسن خرکانی نے مجدد پاک نے فر اپنے درجے اور رتبے تنقید کیتی فرمایا جی خواجہ ابول حسن خرکانی نے گل کی من چنگی لگی مجدد کیوں فرمایا اس واسطے کہ انہوں اے فرمایا کہ میں اللہ کی اطاط مصروف ہوں رسول دی اطاعت دی فرصت نہیں ملتی تیرہ درجہ تیسرا ہے. فرمایا مینو یہ گل پاری پی لگتی اے اللہ تسول تات ہے جڑا رب کی تات چ رسول کی تات چسول تات بلے بلے بلے, بلے, بلے. اے رب دی نا ربھی جی مڑ جن جنو جن چاہے سمجھا چھوڑے مجدل پاک فرمایا ایک بھی مصروفیا دوسرے تو جدو فرق ہوتے تو فرق ہی نہیں اللہ قرآن فرما وا مئیوں تو رسولا فقد اتا اللہ جن رسول دی اطاعت کیتی حکم منیا وے انہیں اللہ دے منیا وے معلوم ہویا جے رسول دا حکم اے او میرے رب دا ہے جو رب دا اے اور رسول دا سبحان اللہ ذرا جیندے بول سبحان اللہ خدا کے بندہ ترجو فرما ادن تے اجازت ہوئے گی جی تاجازت نبی حکم مننا رب سونے فرمایا اس خدا دے رسول نال حب رکھنی رب مرشد نال حب رکھنی رب نال حب رکھنی کیوں اس واسطے کہ اتنے عزنا آ اے غیر نہ سمجھی غیر نہ سمجھی ہاں جی مولا روم فرما مصنبی رومی دے مسلم رومی در جن دے خدا نک دی اکھ نا تو دیکھ آئے کدی رب تک نہیں پہنچ سکتا سجے بول سبہان اللہ اے اے اے مولا روم فرمے نے اولا اللہ اللہ او لیا ہر کے درمیا نب بدربا فرمدا ہے اللہ دے ولی تے اللہ دے درمیان فرق نہ سمجھی کی مطلب اے نہیں ولی رب تے رب ولی ہے. نا دے نہ مقصد وے فرق کا سمجھی ولی دی حب تے رب دی حب ہوب فرق نہ سمجھی ولی دی تے رب کی تات فرق نہ سمجھی رب وا لو سری کمولا جو حکم کرے گا وہ ترے تک ولی دہچنا ندی پہنچنا ہے نا, نا. فرق جی سمجھے گا سمجھے گا یہ ہو رہے ہو, ہو رہے وہ ولی نہیں بن سکتا توجہ نہیں فرمائی تو پھر تی تک پہنچے گا کیون پہنچے گا توجہ نال بول سبھا نہ لو گھر خدا دے بندے آ توجہ فرما پھر فر وہ او اولاد نال شفقت ضرور رہ رہی ہوب نہیں ہوں صرف شفقت رہ جاندی اپنی رن دے دب نہیں ہوے گی شفقت رہ جاوے گی جی پاک حسین دلی ہی سمجھا جائے تو کر کے ادلاد او تجوی اولاد, توجہ. او اولاد اللہ دے رستے تو ہٹا نہیں سکے گی ہٹاوے کیونیں ہوب ہٹاوے ت جو پیار پائی کھڑا رن کا سانوں تو پتا نہیں کتنے کتنے کچی پھرتی بختالی توجہ ہوب ہے نا سال سان سرف چاہیے سی شفقت ہوب کا خانہ صرف رب واستے بنیا بول چال سب حال اللہ ہاں پتا نہیں کی کچھ جیویں آخ تو جی لے لوڑ ٹور دختار مل تین راضی کرنا چاہیے مرضی پا جو خوش کرنا راضی جو کرنا خوب جو ہے آسان غیر دی تاں کر کے وہ کچی پھر دی کدی اولاد کے پیچھے پہ جانے آ, آ. آ. آ. تو رب چڑے رن دے جب چڑھ جانے پیسے دچھے جانے چڑھ جانے ہاں جی کاروبار پیچھے جانے چڑھ جانے رب او روک داروبار کھچتا کاروبار کی من رب من معلوم ہوا سب اللہ کے ولی ہوب جو رب تو سوا کسی ہوں اور زمانہ ایک پاس ہو کلو ولی رب کے رستے تو ماسا کوئی ہٹا سک نہیں سمجھ آئی کوئی نہ اللہ دیا دی معرفت آوے آ پہلی شہر ہے رب سونے دیا سفتوں نو جاندہ ہی نہیں کدی میں تفریق پھر آتا تفریق دل لگنا تو پھر غیرنا ہی لگنا ہے رب سونے نال دل لگا ہوئے تو پھر کسے اور وہ جی میں دل خوش کرنے کے لیے ٹی وی دیکھ لیتا ہوں مرشد پہ آخر بار سورت جی میں دل خوش کرنا چاہتا ہوں دل لگانے کے لیے تھوڑی سی پی لیتا ہوں دل بہلا کے لیے وہ بلی بلی کون والا یہ نہیں رہا थापा, थापा। ولی دشانب دفتوں کی پہچان ہو جائے رب دیا سفتوں تو جہلت ولی نہیں ہو سکتا توجہ ہے کوئی نہ وقت دی قلت دے پیش نظر موضوع بڑا طویل ہے ہر شاید سمجھا المبار بہ ل رب سونے دی تات فرما برداری تے انج اپنے آپ پکاوے تے قائم کرے کہ درجہ درجابی نال ہر حکم تے تائم ہو درجابی پہلو فرض دا درجہ ہے پھر واجب دا درجہ ہے پھر سنت دا درجہ ہے پھر مستحب دا درجہ ہے پہلا فرض تے قائم پھر واجب تے قائم ہو پھر سنت تائم ہوتاحب تائم ہوجونی <تصفيق> تا <و> فرمائی <تصفيق> اس ترتیب تے جے فرد پیتی بیٹھا ہوئے تے واجب ادا کرے تے سمجھ لے ہوں رب نال کولا اچھا فرد فر ادا کر تے ہاں فرد ادا کر لینے تے اگو آ گئی ہے باری تے ہونو واجب کی واری ہوں واجب بیٹھا بیٹا سنت ادا کی سمجھ حالے پٹھا پیا چلتا مثال موڑے سی طرح کوئی کسے کسی کوزہ لو تے نہ موڑے تے آئے دن کدی چاہ پیالہ کد کجوران ٹوکرا توحفا دیا کدی لسی کا چننا تو کرمیا تو گلوں کرزہ لیا پہلو واجب تہر کرزہ دے نا تو مستحب تور مٹی دے پیالے گھر رکھی بیٹھا پیالے پیالے گھارے چمن دھی بے پردہ ہوئے رن بے پردا پھرتی پی سون دیا تیرے مٹی دے پیالے کس کھاتے مرے مٹی دے پیالے دا درجہ وے کنو نہیں اس واسطے کپڑا توجہ ہوں دل رب تو سوا ہر شہر تو صاف کر کے اک دی دیبت جلال اور محبت نو نسام باقی سب کر دیا اے ہے سب تو واقع فرض نفس ہر بھری صفت تکبر غرور تو پاک کرنا اے ہے کپڑے تاوے ٹاکیاں لگے تے تو کلے تو اندر دنیا وس بھی ہو سمجھ لگ باغ ہاں بھائی کپڑے آتے زورے تے اندر دا زور دور نہیں بزرگ فرما دے نے بندے دے کپڑے اونے او او ہو جی دل داری دنیاداری دنیا داری دے مطلب یہ پھر اپنے آپ ٹاس باس رول رکھے تاکہ باہر بھی دنیا تے اندر بھی جے مولا مولالی وانگو دل ساتھ ہو جاوے उमर बिनखत्ता दिल का वेड़ा साफ हो जाए दुनिया की तला भी खत्म हो जाए फिर अठारह ताकिया लगे कपड़े प्या पावे फिर कपड़ा इनका पावना उल्टा इबादत बन जाता ई चक्करवादी बन जा खुदा दे बंद अज कई अपने आप नलिया खुवावन वाले हाजी वली अ खुवावन वाले भांडे मिट्टी दे रखी बैठे उधरों पजारो बहार खली पजारो ब खली भांडा मिट्टी का वह जिमें बार सवारी रखी खलाए इवें भांडा रख कोई लोड़ नहीं फिर मिट्टी के भांडे रखन दी मिट्टी का भांडा उद रखी जो सलमान फारसी वांगों घर खाली दुनिया दो कर देवेगा تبجو بول سبح اللہ شوق نہ آ سبح اللہ سڑکے جا خدا دے بندے الموا دے بو لاتے جدو ادا ہو جان واجب ادا ہو جان پردہ واجب دا پردہ کوئی واجبا تو خیر ولی ہو نہیں اکبال آتا رب یہو جا رسا ہے کلندر اکبال آد آ سا تو رب اج روسیا ہے اس آخیا ہوں میں نیاسیا ناقیاں ولی بڑھا سکنا تہن نہیں بنا سکتا <laughs> نظم پوری نظم اقبال کی گسے ہونا کلندر سی اندر سے اقبال ہوتے بندہ جڑا اپنی عزت رو دین دی عزت لے اپنے آپ گالا پوے کدی دکے وانگو جا جا تبلیغ فرما کدی کچہری کدی تھا کرے اپنی عزت رولے لے مولا کائنات دی دین دی عزت بنا فرماؤ آخر صاحبز جہاں نے انہوں اپنی عزت رب دے کو جائے جی مرضی پہ جا یہ آدمی نے ساڈا ترا قائم رہے توجہ ساڈا ترا کیمرا میں اقبال فرما دج فرسانی دے دربار سے حاضر ہوا میں آخیا حضرت جی کی عرض یہ میں نے کہا تا مجھ کو فکر میں فکر منگیا دور مینو فکر دتا جاوے ندا آئی پنجاب کے نو فکر نہیں مل سکتا کیوں کی آ کے آگ کڑی بڑی ہے کر کے گومنٹ جی جان دے گوبرمنٹ جیم روا تائم رہے بلے بلے ہوے ہو جڑا اپنی بلے بلے چاہوے چاہے ولایت نہیں مل سکتی ولات انہوں ہی ملتی ہوئی جڑا اپنی بلے بلے نہ کراے مولا دی, دین دی بلے بلے کراوے بچارا سڑیا نا میاں صاحب ہی تو فرمانے میاں صاحب فرما بہلی میاں میا شیر ربان اللہ بندہ بناوے ساجزہ نہ بناوے کی بناوے بنا زادہ نہ بناوے کی مطلب بندہ بناو بندہ ہے نا رب دا بندہ وہ آدھا سونے تیری زتے آپ اپنی سوچنی نہیں بندہ جو ہوا ربا صاحبزہ تھی ہے تو میں ہاں گل میرے سامنے کوئی تیری گل کر کے جائے کتنے میں ایمان پیار دا اج صاحبز حق آخنا تو کسی دان نمبری بدماش نو میرے نزدیک دہ نمبری بدماش سے سو لے گا پر زیادہ کوٹی گا. آنکھ کو آخ تیری خیر نہیں پہلو موچھ ڈنڈے مرید پہ جان گے اگوں تو, تو پیر تو بھی گیا تیرے پتے کٹے گئے ہو سکتا تینوں اتے لما پا لے ڈاکو جڑے نے ایمان ڈاکو مڑ بھی رب کی سن کے آدمی نے یار گل ٹھیک میں کرتا میں دمی پھرنا پورا جاگست ماہی پھرنا اویں کل اندر اقبال فرما ہے مری دو کو تو ہک بات گوارا لری دو ہک بات گوارا ہے لیکل شیخ ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات توجہ ہے کوئی پھر نہرد پورے واجب پورے پردہ پورا ہو گیا سارا فرد واجب پورے نے سنتا پوریاں نے پھر مستحب جڑا ہے نا پھر قائم ہو ہزور سد ن شاید خواجہ اجمیری غریب نواز فرما نے پر میں میرے مرشد کامل خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ ہو خاجہ غریب نواز اجمیری مرشد خاجہ خاجا اسمان ہارونی فرمانے خاجا اجمیری اپنے مرشد دے بارے کہ میرے مرشد نے پتہ لگا چالیا سال بعد کہ فلانا مستحب میرے کو جا رہ فرمایا چالی سال دی نماز ان دوبارہ پڑھی وہ <سلام> مستحب پورا کر کے میرے کو فرد پورے واجب پورے سنت پوریا تا مستحب پہ ان قائم آیا ہے <سلام> توجہ نہیں فرمائی ہاں تو انسان پہلو فردان دے نا فرداں فرداں دے پہلو قائم ہوئی لین ادھروں سے شروع ہونا ہاں آپ فردوں بھرا اجتماع کرنا توجہ نال بول سبحان اللہ جی دیا جیدیا بول سبحان اللہ المواد بو الگ تا الجتا نو اناسی اللہ دیا نا فرمانیا تو پرہیز کرے کی مطلب ہوں حرام مکرو تہریم مکرو تنظیح رب دیا نا فرمانیا آسا ادھر بچے مکروہ تنظیح تو بھی بچے حرام تو بھی بچے مکروہ تحریمہ تو بھی بچے لگا آئے پھر یہ ترتیب ہے کما دی انہوں کام جن چلا پاسا فرد واجب سونت مستاب چڑھنے والا پاسا حرام مکروہ تحریمہ مکروہ تنظیح یہ سات یہ چے پاسے نے او دے بھی پورا تے چھن و بھی کرنے پورا تے چھڈنچ بھی پورا ہوئے الج تل اللہ نا فرمانیا تو پوری پرہیز کردہ اے پھر درجہ کرنے پاسے نالوںچا جے اے چڈن والا کام ہاں کیونکہ رب کی نا والا بندہ رب کے قریب نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے چاہتا ہے کرام نے روایت لکھی ہے ترک ہو زرت مما نہ خیر من عبادت فاقا لین اللہ تعالی نے جس کام تو روکیا ہے بھاویں وہ چھوٹے تو چھوٹا ذرے برابر بھی کام نا فرمایا جنہ انسانہ دی ساری عبادت نالوں چھوٹے جا چھوٹے گناہ تو بچنا اے افزل ہے ایک پاسے سارے جنا انسان کی عبادت رکھ لو اللہ اللہ سے یاد رکھو دوسرے پاسے ایک چھوٹی برائی تو بچنا رکھو کہ رب چھوٹی برائی تو بچنا زیادہ پسند ہے توجہ نہیں فرمائی آپ تو الٹ سمجھنے آپ تو سمجھنے رب نی نہ فرمانی ہونا کر کے آدھے رحمت کا برم رکھ میں کلیئے گنا کا ہونا لاظم ہے مونج کٹی چ نے تھوڑے لازم ہوا کھلاڑا اللہ کی نہ تھڈو لازم ہوتے الموجتا نے بوان الما سی وہ شاخ ہجویری دتا ہا جو ایک شخص آیا ارد کردہ مری دونا ہے پر کوئی کرامت ویکاں دس سال رہا دس تو بعد عرض کی کبلا کوئی کرامت نہیں ویکھی کی میں مری دو فرمایا اے دس, دس سال کوئی کم الی ہجویری نبی شریعت خلاف وی ارد کردہ کوئی نام فرمایا یہ وی کرامت ہوا دس تکن کما امر پاؤ اللہ د پاک محبوب فرما نے مینو انہ لفظوں نے بڈھا کر چوڈیا رب فرمایا حبیبہ جی حکم آئی قائم ہو جا اوے قائم ہو جا نبی فرما میں نے میں نجدے چپتے وال حضور سرکار دے وال مبارک سفہ دے مہد رب دے اسے حکم نہ لائے دے معلوم ہویا ہاں اللہ دے حکمہ دے قائم رہنا سب تو وڈا کمال پہ اوکھا کم میں سوچھ نہیں فرما مرا بول چا شبحان اللہ سدک جاوا ال مجتا نے بان مال سی گنا ولی نہیں ہو سکتا ولی <تصفح> نہیں ہو سکتا گنا تو, گناہ تو تن پتا کہ گنا تمہیں خبر ہے نا جی آج ولی بیٹھے بنے بیٹھے نے تھڈو انہوں نے پتا کو گنا فرل کی جانے <تصفح> گاہ بھی آ اج کل تلٹ شریت الٹ ایک شریعت آئی سی نبی سید لمبے آدمی وچوں ایک شریعت آئی ہے بوش د وچوں نبی شریت والی برائییاں اج ہیں نبی دی شریعت آلیاں نیکیاں اج, آج, برائیا آج برائیا تو مدر سے نیکی نو برائی سمجھیا جدرسے نی نئی تو برائی نی بنا چڈیا ہے کیونکہ کافر جہا وہ برا ہے وہ برائی نیکی سمجھتا اللہ نبی نیک نےکی نیکی نو نیکی سمجھتے برائی نیچتے آئی اے کہ نہیں میں مثال دینا ہوں رن دا باہر نکلنا برا ہے, ہے آج دو دو دے جڑے ماں رن پیر پیرت ملان سے میٹھے سارے ایک ہی آدھے ترقی ہے اس کے بغیر تو ترقی نہیں ہو سکتی یہ تو بہت بڑی پابندی لگانا تو بہت بڑا جرم ہے گھر میں بٹھانا تو زیادتی ہے کہیں نہیں معلوم ہوا دی موج کٹی دی نگاہ برائی نیکی بن گئی توجہ الماسی پہلو خبر ہوگا ماسی کی توجہ نہیں فرمائی سلام پڑھتے نا سلام ہو سلام بنتے آسی لو دام مستفا پڑھو رب کی رحمت پیلا خون کی مطلب ہوں قوم سمجھتی ہے سان دعوت ہے دینا آد مارسی دب دے کرو کم تھی رکھو تے حضور ہزور دامن پھڑی جاؤ رحمت والے بخشوائی جان گے کیتی آؤ بخشوائی جان گے پیتی جا او بخشوائی جان گے میں کردار لےوا ان نہ ان پل آ سی او چھوڑ دو سب مار بلاؤ پھر تھام لو مل کے سب دامن مستفا پھر پڑو رب کی رحمت پھیلا سلام مستفی جانے آخری گل گلجاو وقت تھوڑا ہے موضوع بڑا لمبا ہے وقت تھوڑا ہے تے رات بھی میں ڈائی تین گھنٹے بولا چیچا وتنی اللہ دی کی مہربانی کئی جواناں نے توبہ کی کئی دہڑی شریف رکھی کئی آخری ہوئے ہوئے ہوئے اج ہی جی سنیے تقریر آدمی کنو نے تاریف نہیں اپنی کردہ باز تین بیان پہ کرنا کہ شکر پڑھ رب گل چھوڑ اے دقیران دے جوڑے کا سدکا قسم خدا دی کر کے اللہ اتے سہ خسرے گویے آئے ہوئے سن او میری تقریر ہوئی ایک ٹائم نہ لبا کوئی کرگڑی میں تقریر سٹی بندہ ہے کوئی نہ بیٹھا مینو تو اعلان کر بھی یہ سننا کرنا میں نہ خسریا نو کس یہ گویے نے کار تھا تھوڑے نے توجو نال بول سبھال اللہ اگے سن خدا دے بندے ان ال موہرے دونوں انہ دے تلشال آخری اللہ خاہ شات ڈبن تو آپ دور رکھے گا کی مطلب وہ جڑے جائز, جائز کم ہیں نہ لذت والے ان بھی اپنے آپ پرہیز رکھے گا تے دور رکھے گا دی طلب تو ان وقت مصروف نظر نہیں نگ آ رہے گا دوسرے نسل اللہ کھان پی شا فلانی تھا سے بڑی سوتھری اتوں لاؤ فلانی تھان سے کپڑا بڑا سترا پیا اتوں لایا فلانی تھان کے اتنے کھانا بڑا سترا پکتا اتے نہ چلیے نہ زیادہ تو زیادہ آپ لفظوں تو دور رکھدا اپنے آپ بے لفظتی رکھدا سدکے جاو اللہ دے ولی مریدا نوا بنتے سن سترا اپنی واری آنی مریدا دا بچے ہی کھا لکے ٹوکر کھا او محبوب خدا کی سنت دے تو تلنا ہے تے حبیب خدا دے سامنے جو شہد تجو شہد پانی یا شہد تے پیش کیتا گیا حبی خدا سرکار نے فرمایا دو چیز پیمانے پہ میں حرام تے نہیں کرتا لیکن پسند نہیں کرتا میں فرما حرام نہیں آخلا لیکن میں پسند نہیں کرتا امی اون لفظت بھی حبیب خدا دور ہو گئے توجہ نہیں فرمائی بول جا سکے کسی ویلے۔ لذی شاید نا حبیب خدا نے تناول فرما لینا او دل رضی کرجو نہیں فرمائی نہیں تے اکثر اوقات حبیب خدا سونے بگڑ نہ مکان بیڈ یہ وہ یہ جیز ہینڈ مباہ نے اجز ہلال کے پیسے نال ہو جائز نے کوئی حرام نہیں لیکن رب نشان دے نہیں جدو نہیں اللہ ولی بلی گھر بیڈ نہیں رکھد کلین نہیں رکھدا اندر ڈیرا چٹائیا سادہ رضائی سادیاں جنا ہو سی لذت تو دور ہو سی جنا ہو سی چس تو چاس مزے توجہ نہیں فرمائی یہ آپ گار تا کر کے اللہ د پاک محبوب نے کدی کھانے دی تعریف نہیں کی اللہ ہو اکبر محبوب خدا دفتائ لکھیا کدی کھانے دا ای بہادور نہیں کھڈیا کدی کھانے دی تعریف نہیں کی جیویں دا گیا چپ کر تنا فرما گیا رب دلی ملا نے رب دلی کرنے آیا شیا آو اج چلیے چمن آئس کریم کھاون کوئی بابا شالمی کلفی بڑی ستری ہے اتنے نہ لذت لبن ولی نہیں ہوں توجو نہیں فرمائی ولی نہیں ہوں گھر چاشیا ویج یہ جگا رب دے قرآن تو خالی ہو جاتی وہ قرآن کامل جڑے کامل قرآن جس نال ولی رب کا بن گئے وہ جگہ ویلا جے دے کول رب وصدا تے اے ہوں بے مزہ زندگی اپنی پسند کرتا حبیب خدا آپ واسطے پسند ہوں ایمان دس اے ولی دیا ولی کون ہوتا ہے ماننا دسیا گیا کتاباں عقیدے دیا شراکت سامنے کھلی پی نے تو ہوں نگاہ مار چان بھی لگتا ایمان اتوں ٹریا پیر پانچ میل در گسلخانے گیا پانچ میل سفر کر کے اے دی گیڈی چو باہر نکلے مل گسلخانے دن گیا جے کسے ہاتھ جا ملا لیکس نال ہے رومالی کو ہر وقت رومالی نکی جی کوئی اوترا کوئی اکڑ کا علاج کر نبی سونا ساتھا سی تر وقت اپن فیشن اجاشیا چ رکھی کھڑا ہے آپ بلی بھی جاننا ہے اگوں قوم بھی تو ہو جائیے عنایت حسین بھٹی نفسر قرآن سمجھتی کدی عنایت بٹی اس قوم کی تفصیل کر تعلیم بش دی طرفوں آوے اس تعلیم دی وزیر بخت والی ایڈی نیک پاک میں بلا یہ تعلیم اس تعلیم دربراہ بندے دے پتر نے تو تعلیم آتے بندے کے پی توجہ ہی فرمائی بائی یہ چار سفت اللہ دے ولیاں دیا نے ان پہچان کسمیا پیا سچی گل منہ نکل جی افتان کا مالک چواں دیں ویک اپنے حدرت صاحب نوڈا دل زمیر گواہی دے گا رب کی سفتان کی مارفت اللہ کمال بخشی اولاد کی پرواہ نہیں کسی نہیں کسی دا خوف نہیں اج لکھا حضرت دے غلام بنے کھڑے نے دنیا جڑے دین دے اوتے چل تے اگاں دس دے پینے میں جتھے تقریر کرنا جتھے میری تقریر نال جڑا بندا پیا بندا ہے کوئی دین والے پاسے اوندا پیا فیض تے حضرت دئی ہے نا اللہ اکبر اے تقریر سی شیر خدا دا قسم خدا دی کلے پورے علاقے نال پوری دنیا نال ٹکر لئی رکھی ہے علی پور دا علاقہ شہر جاندہ ہے کہ شیر خدا دا کلہ میں تھانے کا کلا کھانے کچہری حالے تک بڑھےپا تینو مینو اپنے بڑھے پہ دے اندر آن کے سرف دی ہوش ہوں بزرگوں ہر مل ترے پھردے برسا چردے ہو دے ہر وقت مولا دا ایلان ہے تو جاری مواد والا تات بھی آئیں مجتنب مجتنبن المعاصی ہیں ہوئے ہوئے ہوئے اس حد تک گناہاں تو بچن والے میرے نال اپنے پتراں بھیجن لگے اپنے فرزنداں بڑی مدت دی گل ہے تو تقریباً بارہ سال پہلوں دی تے پتراں اپنےاں دے اگے ایدے ایدے اید پتر سن چھوٹے سن پتراں دے اگے ہاتھ جوڑ کھلو تے فرمایا پتر اے اللہ دی نا فرمانی تو پہلو مر جایا جے پر رب نہ کرے مر جا سچا او منا ہی لو رب منا چڈا اور ان ہما کے فیل لا تفت بھی ویخیے مزا لے ایمان اپنے آپ ہی سارا کام آپ کری ہے۔ لستانے پاسے آنا ہی نہیں آج جا کے ویخو گھر آستانہ شریف کرائے دا مکان فرمایا تے آستانہ تسانا تے تور کی گل ہے آشیا بھی اپنا نہیں آ شنا بھی فرمایا اپنا نے ایمان نال تھلے چٹائیا پی ایک ایک میں دوست گھر گیا اس دسیا میں حضرت صاحب بسترہ سونا دتا بچھا کے بستر پیا آپ میرے سامنے دے سونے بسترے سو گئے جب سورے میں آیا تو وے کھا پر سوتے سونا چڑھ کر کے جد گل اے دل چھٹ دینے. سن دی کایا پلٹ چڑتے ایمان نار دسو پچھلے جمع تقریر کیتی سنی سی نا آپ کی مین کسے بندے فون کیتا منیر صاحب میرا بیلی لکھو کے آدھا میں اوثر علی پور شریف بیٹھوں اس میں فون کی کیا اس آخر جی مسلمان ہوئے ہیں ایمان لفت بنا کوئی انہیں تقریر کیتی ہے کہ اب ہی جی مسلمان ہوئے ہیں دعا کر اللہ تعالا اپنے فقیر اگوں مرنفی چخش آ کرد ملاد, ملاد تین منے دے ملاد, ملاد تین منے دے پر یہ تا ملادی سے آباد بچے کو نہ سکول پڑھا بچا ویسی ایمان اولادے اولادی ملا دورتیں بلا گھر اپنے عورتے کو باپر بلا گھر اپنے نا پوشا کوئی فسا دے بھی ملا دے پر کریمی فکیر بن ربدا قیدی تھی بندے تو آزاد ملا جا رب تھی آزاد گیا سچ رب تو تھی آزاد گیا او بندیاں دی قید آئی تاں پس گئی بندے آنکھیں کٹ ڈاڑھی دے سونی داڑھی کٹائی تس گئی بندے آنکھیں گھن ٹی وی دے بندے آ گھر دے لانت لوائی تاں والسلام على السيد الرسول والخاصة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 الذين آمنوا وعملوا يتقون الله آمنا بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله نبي الجليل كريم اللهم آمين ان الله وملائكته صلونا على النبي يا أيها الذين آمموا صلو عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاه والسلام علىك يا سيدي خاتم النبيين وعلى الانبياء والصحاب يا رحمت الله العالمين مرسمين. السلام علیکم سنا تو بعد آج رانا دعا, دعا ہے رنگ الم جلا ملد ہویم ناچیر نقصانی شیتانی دنیا بخوی ہر شرطوں تو نجات اور پناہ بخشے سلامتی ایمان دنیا کو روک سنماوے ساتھیوں